أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزا وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا واعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان نجعل الكتاب ولا يظلم ربك أحد صدق اللہ يوم جس دن کے ہم پہاڑوں کو چلائیں گے ہٹا دیں گے و ترل ارضبا رضا اور آپ دیکھیں گے زمین کو بالکل صاف ستھرا بغیر کسی نشیب و فراز کے ایک میدان بن جائے گا وہ حشر نہ ہو پھر ہم سب کے سب لوگوں کو جمع کریں گے فلم لغا دل بن ہم احدا اور ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے ساروں کو جمع کریں گے وہ عرضو رَبِّكَ کا صفحہ سارے کے سارے لوگ آپ نے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے صف بستہ بن کر لق تمہ البتہ تاکید تم سارے ہمارے پاس آؤ گے کما خلق نا کم اول مرا جس طریقے سے ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور تم تھے اس طرح سارے جمع ہو کے بلز عام تم بلکہ تم تو یہ سمجھتے تھے مراد خطاب کافروں ہے کہ تم سمجھتے تھے کہتے تھے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے جائے وعدہ پورا نہیں کریں گے مطلب میدان حشر میں کھڑا کرنے کا نظام نہیں کریں گے تم تو یوں کہتے تھے کتاب عمال نامے دیے جائیں گے فتر المجرمین مشفقین معافی آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ وہ امال ناموں کو دیکھ کے ڈر رہے ہوں گے وہ یقو لوں اور ساتھ کہیں گے یا وہی رتنا ہے افسوس مال حاضل کتاب یہ کیسی کتاب ہے لاء وغر و سغیرتا نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ولا کبیرتن نہ اس نے کوئی بڑی چیز چھوڑی الآسا ساری کی چاری چیزیں اس نے گن جن کے رکھ دی ہیں وہ مَا عَمِلُوا عمر سارے کے سارے لوگ اپنے امال کو اپنے سامنے دیکھیں گے جو انہوں نے کیے رب و کا احدا اور آپ کا رب کسی عرضی کا جو جس کا جیسا عمل ہے وہ سامنے دیکھے گا کل کے سبق کے آخر میں بات ہو رہی تھی المال زینت دنیا واط و خیر کا ثوابم و یہ عملہ و دولت بس تھوڑی سی زیب و زینت ہے تو اسی مال و دولت میں کام آنے والی چیز جو نیکی کے راستے میں استعمال ہوا وہ صدقہ جاریہ بنا اولاد کو اچھی تربیت کی کل وہ والدین کے لیے دعا کرتے رہیں گے تو یہ باقیات وصالحات ہے اپنے پیسے میں سے کوئی صدقہ جاریہ بنا کر دیا تو وہ اس کے لیے پیچھے باقیات وصالحات میں ہے اگر اللہ تعلّہ میں مال و دولت استعمال ہوا تو وہ کسی کام کا نہیں بلکہ وہ بال ہے فرمایا باقیات وصالحات باقی رہنے والی نیکیاں ہیں صرف جو بہتر ہوں گی آپ کے رب کے پاس ثواب کے لحاظ سے اور اچھی امید لگانے کے لحاظ سے جو نیکی کی ہے جس نے آگے کام آئے گی اس نیکی کے ساتھ امید بھی وابستہ رکھے کہ اللہ ضرور میری نیکی کو قبول کرے گا اور اس کا بدلہ مجھے عطا کرے گا جیسے اللہ سے امید رکھے گا ان ویسے ہی پائے گا تو ہر نیکی اس میں نماز روزہ ہائی زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو بھی نیکی ہیں وہ ساری نیکیاں داخل ہیں بس نیکیاں محفوظ کر کے لے جانی ہیں ایسا گناہ نہیں کرنا ہے کہ وہ نیکیاں پھر ہو جائیں کل کے سبق کی بات ہے کہ نیکیاں وہاں کام آئیں گی کہاں کام آئیں گی اس دن کام آئیں گی جس دن اس دن یہ آئیں گی جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے اور ساری زمین کو میدان بنا دیں گے یہی میدان حشر ہے باعد اس میں آتا ہے کہ میدان حشر اور میدان عرفات ہے جو مرکزی میدان عرفات ہے باقی سائڈوں میں بھی لوگ ہوں گے زمین ساری وہ جو پہلی والی موجودہ زمین ہے اس کو بدل دیا جائے گا جس کو دوسرے مقام میں فرمایا ہم زمین کو تبدیل کر دیں گے آسمان کو بھی بدل دیں گے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے جو یہاں آگے آ رہا ہے کہ سارے کھڑے ہوں یومن وا حسر نہ ہو ہم سب کو جمع کریں گے اس میں کوئی بھی ایپی کلچر نہیں ہے کہ چلو ان کی خیر ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھے رہیں کسی کو نہیں چھوڑیں گے سارے کے سارے میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے انبیاء سے اونچی کوئی ہستیاں نہیں ہیں وہ بھی میدان حشر میں اپنے اپنے مقام پہ کھڑے ہوں گے سب رب کا لوگوں کو پیش کیا جائے گا آپ کے آپ کے سامنے صف اس کی بہت तो ہیں ایک تو ویسی بھی بڑے آدمی کے سامنے کھڑا ہونا بہت سارے لوگوں کا اور اس میں صف بستہ ہونا یہ ایک اچھی بات ہے دنیا میں بھی ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو جتنی صف سیدھی ہے اتنی نماز زیادہ مقبول ہوتی ہے اور دلوں سے نفاق دور ہوتا ہے اس میں ہے جتنی صفیں اچھی ہوں گی اتنی مومنین کے دل آپس میں متحد ہوں گے نفاق دور ہوگا اور صفوں کا درست ہونا یہ فرائض میں سے اطمام سلاب میں سے بلاب ہے بلاب تو اللہ کے سامنے جب دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب بستہ ہوتے ہیں ایسے ہی آخرت میں بھی صف کی صورت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ ادب ہے دوسری تفسیر کہ مختلف بلاب گروہ بلاب صف در صف ہوں گے جو جس درجے میں نیکی کے لحاظ سے زیادہ آگے ہوگا ان کی جماعت الگ ہوگی کسی کے نفلی نماز زیادہ ہوگی کسی کے صدقہ زیادہ ہوگا زیادہ زیادہ کسی کی تلاوت زیادہ, زیادہ ہوگی زیادہ کسی کے ارکان فرائض کے علاوہ تو پھر اسی طرح کی جماعتیں ہوں گی کہ یہ تلاوت زیادہ کرنے والوں کی, جماعت, جماعت, جماعت, کی جماعت آ رہی ہے یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی جماعت ہے یہ نسلی نماز والے یہ خدمت خلق والے وسیط اللہ تقورب ہو جنت کہ جنتیوں کو بھی جماعت کی شکل میں لایا جائے گا اور وسیق اللہ جہنم زمرا کہ جو کافر لوگ ہوں گے नकिए جو فساک ہوں گے اور جس فسک میں جو لوگ زیادہ آگے ہوں گے کوئی کس گناہ میں آگے کو کس گناہ میں وہ سارے اس طرح کے پھر گروہ ہوگا یہ گروہ شرابیوں کا آ رہا ہے یہ دوسرے گندے کام والوں کا آ رہا ہے یہ قاتلین کا گروہ آ رہا ہے یہ اس طرح مشرقین کا ہی الگ الگ گروہ جہنوں کے بھی اور جنتیوں کے اور جنتیوں کے آگے فرشتے کھڑے ہوں گے سلام تم بما سبر تم فن اقبتار جنتیوں کے سامنے استقبال کے لیے فرشتے فرشتوں کی جماعت کڑی ہوگی جو جنت کے ہر دروازے پر ہوگی اور جنتیوں کو سلام پیش کرے گی بیما سبر تم فنے میں تم نے دنیا کی زندگی صبر سے گزاری اور اسلام نام ہی صبر کا ہے ہر حکم کو ماننا صبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے ساتھی ساتھی تو تم نے دنیا کی زندگی سلام ہے تمہارے اوپر سلام کریں گے بصیق اللہ نے پکوڑ دیا یہاں پر بھی تیروں تارے لوگوں کے سامنے اور دوسری جگہ پہ فرمایا وہ جا اربک صفا و جی ابل نبی جی نو شہدا یہ ساروں کے سارے چمکیئے جائیں گے کما اول البتہ سب ہمارے پاس اس طرح ہوگے جس طرح ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اس کی بہت ساری تفصیلیں ہیں باہرات نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح انسان کا پہلی دفعہ دنیا میں آنا اس کے اپنے بس میں نہیں ہے اللہ کی عمر سے ہے ایسی لازم ہی میدان حسر میں اٹھایا جانا, جانا اس کے اپنے بس میں نہیں ہے اللہ کے عمر سے اٹھایا دوسری بات کما خمت اول امرا جس طریقے سے وہ پہلے آیا اور آجز ہے بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ آجز ہوتا ہے اس کو ادھر گرا دو ادھر گر جاتا ہے ادھر گراؤ ادھر گر دو ماں اپنے ڈوب دو تو وہی بھی لیں گے فیلڈر کا دیں تو وہ بھی لیں گے کوئی اور دے تو وہ کریں اعلی سے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنا دیے تو وہ ہو جائے گا اور اگر عام سے کوئی پرانے کپڑے جیسے پیشابی کرنے کے اعلی کپڑے پہنانے ہیں تو وہ پہنا دیے تو وہ ادھر سلا دیا تو ادھر سو رہے گا کوئی اٹھا کے لے گیا تو ادھر چلے گا یعنی اس طرح انسان جب اٹھے گا میدان حصر میں تو آج ہوگا اس کو کوئی بس نہیں ہوگا کیوں یہ بچت نہیں ہوگا یہ بڑی عمر میں ہوگا لی بے بس ہوگا کہ اس ہول کی منظر کو دیکھ رہا ہوگا تو بے بس ہو چکا ہوگا تو تفسیر ہے تیسری ہے. کہ یہ برہنہ ہوگا ننگا ہوگا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری دنیا میدان حشر میں کھڑی ہو رہی ہے اور ننگی ہے تو بے حجابی ہوگی تو جواب جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو دیا کہ کوئی کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی کوئی کسی کو ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی وہ نہیں ہو ہر کوئی اپنے غم میں ڈوبا ڈوبا ہوگا اور یہی بات ہے نفس نفسی کے عالم کی یہی بات ہے نفس نفسی کے عالم اس کو کسی کا کیا البتہ حیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ میں سے ہیں جو روایت بہت کم کرتے ہیں میں نے کئی دفعہ بتایا کہ حیرت عمر فاروق کی وہ روایت ہے جس روایت سے امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شروع کی ہے نمل آرتم فاروق بہت کم روایات کی روایت کر رہا ہوں اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ کا فرمان میں نے سنا کہ اپنے مردوں کو کفن اچھا پنیا کرو صحیح سنت کے مطابق پہنایا کرو میدان حسر مردے اپنے ان کسوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تو اب یہ بات بھی ہے اور دوسری روایت بھی ہے کہ مردے ننگے اٹھائے جائیں گے یہ بھی آپ کو سامنے بیان کی علماء تفسیر تطبیق دیتے ہیں دونوں روایات کو کہ انسان کے اپنے اعمال کا نظام ہوگا کوئی ایسے ہوں گے کہ جن کو ننگا اٹھایا جائے گا اور اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جنہیں ننگا نہیں اٹھایا جائے گا اور وہ اس طرح ان چادروں میں ملبوس ہوں گے. اپنے عمال کے رات میں رضی اللہ خون میں لط پٹ کپڑوں کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے وہ اس کو کفن ہوتا ہے تو شہید اپنے ان خون والے باغ والے साथ کے ساتھ میدان حسر میں اٹھایا جائے گا یہ مطلب فاروق کی روایت کا باقی آخرت کا معاملہ جو ہے وہ ہر بندے کے ساتھ اس کے, آمال کے لحاظ سے ہوگا تو ممکن ہے کوئی دنگے بھی ہوں کوئی کپڑوں کے ساتھ اٹھائے جائیں شہید تو اٹھائے جائیں گے جن کی شہادت قبول ہے کما خلکنا یہ سمجھتے تھے کہ میدان حسر نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا جیسے کفار کا قید ہے اب بھی دہلیوں کا اس طرح کا ہی نظام ہے وطر مشفقین من عمال دیے جائیں گے امال نامے حساب سے پہلے دیے جائیں گے پھر اس کے بعد ان کو تولا جائے گا اور اس تولنے میں بھی مختلف تقاصر ہیں کہ امال تولے جائیں گے یا سورت نثالی امال کی تولی جائے گی وہ ابھی ارض کرتا ہوں عمال نامے دب دیے جائیں گے تو اس لیے لوگ سمجھ جائیں گے اپنے لحاظ سے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے جس کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے کہ جب کسی کو دائیں ہاتھ میں امال نامہ دیا جائے گا تو وہ خوش ہوگا اور دوسرے کو کہوگا ہاں وہ کرو کی دیا؟ یہ کتا یہ پرو یہ میرا مال نامہ ہے اس کو دائیں ہاتھ میں ملا اس کو بات یاد آ گئی کہ دائیں ہاتھ میں جس کو مال نامہ ملے گا اس کا خیر کہے گا وہ خوش ہو جائے گا دوسرے ساتھیوں کو بتائے گا ہاں میں کوئی مجھ کو میرا نامہ ہے نا آپ پڑھو نا اور جن کو جن کے مال نامے ٹھیک نہیں ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ افسوس ہوگا الشمال و کہ وہ گرم شمال ہوں گے انتہائی ہوں گے جن کو ہے تو فرمایا مجرم لوگ در رہے ہوں گے کہ ہمارے عمالہ میں تو مسئلہ اس طرح ہے اور جب اس کو دیکھیں گے پڑھیں گے تو کہیں گے مال حاصل کتاب لائے کبیرت اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا چھوٹے چھوٹے لیکی بھی اس میں اور چھوٹا چھوٹا گناہ بھی اس کے اندر ہے گنا وہ اس میں موجود ہوگا جو گناہ کے اس کے اوپر توبہ نہیں کی گئی یا ایسی توبہ کی گئی کہ یہ توبہ اللہ مقبول نہیں ہوئی تو وہ عمال نامے اس میں لکھے لیکن اگر کسی نے گناہ کیا اور اوربہ اس کے, اس کے دل سے کی ہے تو اس کے عمال نامے میں وہ گناہ نہیں ہوگا لا ولا سب کچھ اس میں ہوگا سارے کے سارے لوگ اپنے اعمال کو ایک صورت مثالی کی شکل میں سامنے پائیں گے ماں امل و اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ہر نیکی آخرت میں اس کا ایک نعمل بدل ہے مثلا صدقہ ہے اس کی نیکی صدقی کی نیکی کا تعلق نہر کے ساتھ ہے کچھ ذکر و اذکار ہیں اس نیکی کا نیمل بدل باغ اور درختوں کی صورت میں ہے نماز ہے اس نیکی کا نعم ال بدل گرو کی صورت میں ہے زکوٰۃ ہے اس نیکی کا نعمل بدل محلات کی شکل میں ہے قربانی ہے اس نیکی کا نعم ال بدل تو گلسرات سے حکم ہوگا کہ گزرو جو جن بندوں کی اللہ کے ہاں قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی حدیث میں عطا مقبول ہوگی ان بندوں کو یہ کہا جائے گا اپنی قربانیوں کے اوپر سوار ہو کر گلسرات سے گزر جائے اور جن کی قربانی مقبول ہوگی وہ قربانیاں ان بندوں کو اٹھا کر پلس رات سے اس طرح گزرے گی کہ اس یہ انسان جب بات پار پہنچے گا تو وہ رکے گی تو یہ کہے گا کہ یہ کیوں نہیں مجھے پلس رات سے گزارتی سواریوں پر سوار ہیں ہم اور یہ پلس رات کو پار کیوں نہیں کرتی تو فرشتے بتائیں گے تم نے پلس رات کو پار کر دیا ہے تمہیں تو پتہ نہیں چلا حدیث میں امال کے لحاظ سے انسان کا پلس رات سے گزرنا مختلف انداز کا ہوگا بعض لوگ اتنے اونچے لوٹ ہوں گے کہ وہ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ پلس رات سے گزر جائیں گے اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں تھوڑا ٹائم لگے گا پلس رات سے گزرنے میں ان کی نیتی میں کوالٹی کمزور تھی کیفیت ان کی کم تھی اس لحاظ سے پلس رات سے ان کو مشکل ہوگا وہ وجودہ ہر کوئی اپنے عمل کو میدانِ حشر میں سامنے پائے گا اور بسے گا اور وہ دور کرے گا لیکن وہ سانپ کو اللہ زبان دے گا اور وہ کہا مالو کا لیکن تم کیا دور کرتے ہو میں تمہارا خزانہ ہوں جس کو قرآن مجید آخری صورت میں بیان کے آخری بارے میں وہ بھول پن لے جمعنا انما اس کے لیے جو گنگن رکھتے تھا اللہ میں خرچ نہیں کرتے تھا جہاں اس کے یہ وہی ہے نا جس کو بند گنگن کے رکھتے تھے اور وہ سانپ اس کا مال جو ہے اس کا مال وہ سانپ اور بچی کی شکل میں اس کو بسے گا وہ دو اور جس کی بدعمال ہوگی اس بدع کا ایک اسی طرح نعم بدل ادھر ہوگا جو اس کے لیے سزا کی شکل بنے گی کوئی سزا اس کے عمال بد کی نماز کی کوتاہی کی دوستو وہ سر چلنے کی صورت میں کہیں سوئیٹ کی بات ہے کہیں پی پینے کی یہ سارے ہمارے بد ہیں لا یزل مربو کا احدہ کوئی سوچے کہ اتنی بڑی سزا کیوں ہو رہی اللہ پاک اتنا مردان ہے اور سزا کیوں دے گا تو وہ اس کے عمال بد کی سزا ہے اور آپ کا رات کسی کی تر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا اللہ سمعے نصیب